اور اگر کوئی ایسا قرن آتا جس سے پہاڑ تل جاتے عزمیں پھٹ جاتی آ باتیں کرتے جب بھی یہ کافر نہ مانتی بلکہ سب کام اللہ ہی کے اختیار میں ہے تو کیا مسلمان اس سے نا امید نہ ہوئے کہ اللہ چاہتا تو سب آدمیوں کو ہدایت کر دیتا اور کافروں کو ہمیشہ کے لیے یہ سخت دھمک ہلادنی والی مصیبت پہنچت رہے گی یا ان کے گھروں کے نزد کا اترے گی یہاں تک کہ اللہ کا ودا آئے بے شک اللہ ودا خلاف نہ کرتا